اس کو کر لے ایس پی بھائی ایک سوال پوچھتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا جاتا ہے اس کے بعد ان کی شہادت کی جو ایک افواہ کی پہلکی ہے پھر بیت رضوان ہوتا ہے یا مجھ سے شکریہ ہنسی آ تھی اچھا ایس سی بھائی میں ایک سوال بڑا سنجیدہ ہوں تو ہمارے ادھر کوئی نبی بھائی تھے انہوں نے مجھے دو حدیثوں کا حوالہ دیا ہے ترمیزی شریف اور بخاری شریف کا وہ کہنے لگے کہ نہیں افواہ جو باتیں ہیں یہ وہدی حضرات خود سے پھیلائی ہوئی ہیں وعلیکم السلام اللہ حافظ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہ ثابت کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی روایات جبکہ یہ تو ہم بچپن سے چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں لیکن اگر یہاں پر افواہ پھیل بھی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹ لینا آ جائے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب تجحیح کہاں مجھے تو اس بات کی سمجھ پڑی تو کیا یہ واقعی جو سازش ان کی جو افواہ پھیلی تھی وہ درست تھی یا درست تھی ہمارا اس پہ کیا مطلب عقیدہ ہے آپ تھوڑی سلسلے میں کوئی وضاحت کروا سکتے ہیں کوئی معلومات ہیں آپ کو قدرت ایسی بھائی یہ کسی عالم سے پوچھ جی میں نے کہا سکتا آپ کی نالج میں کچھ ہو تو میں بھی تھوڑا پریشان ہوگی اس بات پہ پہلے تو میں نے اس کو کہا یار اس میں اگر وہ ایسی بات ہے بھی پتہ اگر اس مسئلہ پر نہیں جی میں نے کہا اگر مطلب افواہ تھی بھی اگر صحیح بھی تھی تو اس سے صلی اللہ کے وسلم کے بغیر کس طرح لوگوں کو میں نے کہا تو حضوص اللہ سلم کو بکری میں زہر بھی دے دی دیے دی گیا تھا گوشت کے بکری کے گوشت میں تو اب یہ کہیں گے کہ عزوسلم کو ادھر تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی بات باتیں کچھ سمجھ سے باہر ہیں اور اس سے بات کریں گے ابھی سننے میں بھائی آئیں گے تو ان سے بات کروں گا میں اس مسئلے پہ تو حضرت آپ بھی آئے ہیں کچھ دو چار باتیں کر رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں شہادت ہے دیکھیں یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوتی نہیں ہے کسی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے کوئی دن آ جاتا ہے نہ پہلے میرے پاس ہے نا کسی اور کے پاس ہے ٹھیک ہے نا نہ میرے پاس ہے نا کسی اور کے پاس ہے انہیں اوروں کے پاس ہوں گی میرے پاس نہیں میں اپنی بات کر سکتا ہوں تو پھر جا کر جی کتابیں جلتی چلتی جی لائبریری جانا پڑتا ہے کتابیں اٹھا کے ل... اوکے جناب اللہ حافظ <laughs> اللہ حافظ جی مدنی بھائی آپ آنا چاہتے ہیں حضرت کوئی نرسری آپ نے پلے کرنی ہے یا اللہ بات کرنی ہے آپ نے حضرت مدنی بھائی وہ اسی بھائی آ گئے چلے آ جائیں گے السلام السلام علیکم آواز ٹھیک ہے روم کے اندر مدنی بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ گزارش ہے آپ سے پرائیویٹ روم میں جا کے مائک چیک کر لیا کریں ایک بھائی کو لے کر روم کے اندر تاکہ روم کے اندر جو گفتگو چل رہی ہو تو وہ چلتی رہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی اس میں بعض اوقات ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگ ویسے بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں سوانا بھائی کی طرح روم کب چھوڑوں تو تھوڑی سی آواز بند ہو جاتی ہے تو تو کیوں انہیں بہانا دیں جناب <coughs> آج بڑا مبارک دن ہے آواز کے کے آج ٹھیک ہی مبارک دن ہے عثمان غنی ردی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مبارک دن کو ہوئی پر ہی عظیم چلیل القدر ہستی صحابی رسول ردی اللہ تعالی عنہ اور احادیث کی کتب بری ہوئی ہیں سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے اور بے شمار ایسے ان کے احسانات ہیں امت مسلمہ پر بالخصوص مسلمانوں پر کہ جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید جو آج ہمیں ہمارے سامنے جو موجود ہے جس طریقے سے یہ ہمارے سامنے موجود ہے یہ شہید نعثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کا خاص ہم پر کرم اور شہید نومان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی عنایت ہے کہ انہوں نے کرم کیا اور یہ جو قرآن پاک آج جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ انہی کی برکت اور انہی کی عنایت اور نظر رحمت کی وجہ سے ہمارے سامنے موجود ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ کچھ بے شمار حدیثیں ہیں سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے کیونکہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے تو اسی حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے جامع ترمر کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا موجن بھائی نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے شادی فرمایا وعلیکم السّلام کہ انبنی عمرہ رضی اللہ حمر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کا ذکر کیا فتنے کے حوالے سے نبکیم علیہ صلاحم نے ذکر کیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ متعلق فرمایا کہ اس میں یہ مظلومن شہید ہوگا مظلومن سیدنا عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے یعنی بے شمار سے صحابہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں لیکن تاریخ کے اندر جس طریقے سے مظلوم طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں وہ تاریخ کے اندر ویسا واقعہ ہمارے سامنے نہیں ملتا ایسا واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوگی اس دن آسمان کے فرشتے ان پر درود بھیجیں گے سبحان اللہ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی اس دن آسمان کے فرشتے ان کے اوپر درود بھیجیں گے یہ امام تبرانی نے اس حدیث کو نقل فرمایا تو سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار ایسی احادیث ہیں ان کے فضائل اور ان کے مناقب جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہیں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ میں پر رہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام احمد نے اپنی مصرت میں نقل فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے حادم حضرت ابو سعید مسلم سے روایت ہے وہ روایت فرماتے ہیں حضرت ابو سعید مسلم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حادم تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس غلاموں کو آزاد کیا کتنے غلاموں کو بیس غلاموں کو سعیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا اور ایک پچامہ جو ہے وہ منگوایا اور اسے زیبے, زیبے تن کر لیا اس اسے آپ نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی پہنا تھا اور نہ ہی زمانہ اسلام میں پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے گزشتہ رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کس نے دیکھا سعیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے ان سب نے مجھے کہا کہ اے عثمان صبر کرو کہ یقیناً تم کل افطاری ہمارے پاس کرو گے صبر کرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یقیناً کل تم افطاری ہمارے پاس کرو گے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف منگوایا یعنی قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ منگوایا اور اسے آپ نے اپنے سامنے کھول کر تلاوت فرمانے جو ہے وہ اس سے قرآن کریم سے تلاوت فرمانے لگے اور اسی اصنا میں انہ, ان کو شہید کر دیا گیا وہ قرآن پڑھ رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اور وہ مصحف آپنے, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اللہ یعنی جو صحابہ اکرام کے حوالے سے روایات اور حادثیں موجود ہیں حدیث کی کتب کے اندر نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں اور جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ ساری کی ساری حدیثیں یہ اپنی جگہ ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ اور ان تمام روایات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں لیکن کیا مقام ہوگا اس صحابی کا اور اس صحابی رسول کا کہ جو قرآن کی حالت یعنی قرآن کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہوئے اللہ پر اور یا تو یہ واقعہ ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ آپ کا جب سر انور جو ہے وہ ان کی گردن سے جو ہے وہ جدا ہوا تو وہ نیزوں کے اوپر جب ان لانٹیوں نے جو ہے وہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ انور کو جو ہے وہ رکھا تو آپ کے لب مبارک سے قرآن ملاوت ہو رہی تھی تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام ہے وہ جو ہے صحابہ کرام جو ہے وہ جو ہے یہ جو ہے ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف دو حدیثیں پیش کی ہیں نہیں تو حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے پیش مار حدیثیں ہیں اور یہ تو اشرم و سے بھی ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلاط والسلام نے جنت کی بشارت دی دنیا کے اندر اور یہ واحد صحابی ہوں گے جہاں تک میرے علم ہے کہ انہیں تین چار دفعہ نبی کریم علیہ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے نہ کہ صرف اس اس دفعہ جب اشرہ و کا واقعہ پیش ہوا بلکہ جب انہوں نے وہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا اس سے اس وقت بھی نبی کریم علیہ صلاحت نے فرمایا کہ جو یہ قوہ جو ہے وہ خریدے گا اپنے مسلمانوں کے لیے اس پر بھی جو ہے اس پر بھی جو ہے اللہ پاک جنت فرمائیں گے تو وہ بھی کوہ کس نے خریدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس طریقے سے بے شمار جو ہے روایت موجود ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے حوالے سے بالخصوص جو, جو ہے وہ بے شمار جو وہ روایت موجود ہیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت اور ان کی سنت کو پکڑانے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور ان کے صدقے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم انہی کے نقشے قدم پر اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق اطاف کہ یقینا جب ان کے نقشے قدم پر ہم جو ہے وہ چل یقیناً تو یقینا یقینا ہم ہم کامیاب ہیں یقینا ہم کامیاب ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف چاہے وہ باتیں آج بھی کرتے ہیں اور انہیں برا بڑا کہتے ہیں کہ ل... ان پر اللہ کی لا ہے کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہے می... جو ہے میرے لوگ ایک ایسی قوم آئے کہ جو میرے صحابہ پر لان و تان کرے تو تم کیا کہ کی اللہ کی لانت تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کی شان میں وہ شاہی کرے ان پر اللہ کی لانت اور ان کو جو ہے وہ شہید کس کی کیا گیا اور ان کی شہادت میں جو ہے وہ ملوث کون تھا اور اس کے حوالے سے کوئی بھی حدیث ملتی ہے روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ ہے وہ شخص جو ہے نا وہ ایک مبارک سات جو ہے وہ گزر رہی تھی اور انہوں نے اپنا چہرے انور کو جو یعنی جو ہے دامپا ہوا تھا یعنی ان کا چہرہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے نا جب یہ شہید ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ میری امت میں جو ہے وہ اتنا فساد ہوگا لیکن یہ شخص جو ہے وہ حق پر ہوگا یہ شخص جو ہے وہ حق پر ہوگا یہ بھی امام احمد نے اپنی مسند میں حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے اور حدیث میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں برکت کے لیے کم ہی ہوتا ہے روم کے اندر کے صحابہ کرام کے حوالے سے یعنی اس طریقے سے ہم خاص طور پر حدیث کے حوالے سے کرتے ہیں حضرت قاب بن گزرجرا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کا ذکر فرمایا اور اس کے قریب اور شہید ہونے کا بیان کیا راوی کہتے ہیں پھر وہاں سے ایک آدمی گزرا جس نے چادر میں اپنے سر کو جو ہے اور سریانور جو ہے وہ دامپا ہوا تھا اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یہ جس دن یہ شخص جو حق پر ہوگا تو فرماتے ہیں راوی کے میں تیزی سے اس کی طرف گیا اور میں نے اس شخص کی طرف راوی جو ہے وہ تیزی سے گئے اور وہاں جو ہے اس کی طرف گیا اور میں نے اس کو اس کی کے درمیان سے پکڑ لیا بس میں نے عرض کیا کیا یہ وہ شخص ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ میں فتنہ میں یہ جو ہے وہ شخص حق پر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہوں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا کہ وہ شخص کون تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے حوالے سے کہ یہ شخص جو ہے وہ کیا ہوگا حق پر ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ان کی خلافت کے اندر بڑے مسئلے پیدا ہوئے ان کی خلافت جو ہے اس سے جو مملوکیت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا انہوں نے بڑے پورے سے لوگ بلائے اپنے کو انہوں نے نوازا یہ وہ فلاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حق پر ہوں گے تو, تو بھائی ہم کس کی مانے ہم کس کی مانے بھائی کیا ہم نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی مانے یا خوفیوں کی مانے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مانے آئسمان بھائی یشیو کی مانے کوفیوں کی مانے ہمارے لیے تو یہ لازمی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کیسم حسن پر عمل کریں قرآن یہی کہتا ہے نافی رسول اللہ اس فطنا تو ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقسادات پر عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص حق پر ہوگا اور آج جو ہے اتنے دیر کے بعد اتنی دیر کے بعد یہ جو ہے وہ لوگ یہ شیعہ کوفی لانتی راستی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بڑے مسئلے تھے ان کے اندر بڑے مسائل تھے ان کے اندر بڑے مصائب تھے تو ان تمام ان کی باتوں کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے اور یہ بالکل ساری کی ساری جو ہے وہ بکواس ہے حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عظیم آپ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ تھا تو اس کے حوالے سے بے شمار احادیثیں بھی ہیں روایات بھی ہیں اور جو سب سے بڑی ایک فضیلت دیکھیں کہ سب سے بڑی فضیلت دیکھیں. تو موجن بھائی ہاتھ تو آپ کا تھک تو نہیں گیا تو میں <coughs> سوچا کہ چلے آیا ہوں تو کوئی گفتگو ہی کر دیں نہیں تو یہ کلاس گفتگو تو ہوتی رہتی ہے اب ایک ٹاپک شروع ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل آج اس کے حوالے سے ٹائم لگا کر گفتگو کریں تھوڑا سا شیوں کے حوالے سے بھی لیفٹ رائٹ تھوڑا سا نظر ان کی طرف سے لگائیں. تو آپ تھوڑا سا ہاتھ نیچے کر لیں تو موجن بھائی بیس منٹ میں تھوڑے سے لے لوں اور سب طرف جو ہے وہ تھوڑا سا ہاتھ پھیل لوں اس کے بعد پھر میں اجازت جو ہے وہ چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حافظ مدنی بھائی یہ لمبے کے نک لمبے سے نیک کا پتا نہیں کیا مسئلہ ہے تو پتا نہیں یہ بھی کوفہ سے کہیں امپورٹ ہو کر تو سب سے بڑی جو فضیلت سب سے بڑی جو فضیلت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ویسے ایک تو بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ صحابی رسول ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں لیکن ایک اور بڑی فضیلت ہے وہ کون سی فضیلت ہے پراج بھائی جس کا ذکر اعلیٰ حضر فاضر اللہ تعالیٰ اپنے مشہور کلام کے شیر میں فرماتے ہیں سعید عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سی کان سے پایا دوشار کا کی سنکار سے پایا دشا مو مرک تم نو رے کا مبارک تم کو ذنو ری نے جو روک گول مسلم وہ بھائی کل پوچھ رہے تھے یہ آلال کے حوالے سے یہ آلال یعنی جو صحابہ کے بھی غلام اور کے بھی غلام غلام جو ہیں اور آج بد قسمتی سے لوگ ان کے اوپر فتوے جو عجیب و غریب قسم کی ان لوگوں کی منطق ہے ایک اور بڑا پیارا شعر ہے اس کے اسی کلام کے حوالے سے یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بعض جو علمائے میں کہتے ہیں اس, اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تو اسلام کے اندر یعنی بڑے مسائل تھے نبی کریم علیہ السلاط اسلام کو بڑے مسائل جو ادھر پیش تھے بڑی مشکلات تھی لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا آحند کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت کے کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا نیو کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا तुम को देखा हो गया थंदा कले जानो का तुम को देखा हो गया थन्दा कले जानो का और बड़ा ही प्यारा शेर آراجت کا یہ بھی پڑھ دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں خروف مفاد جس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کاپ غوہ دہنی اب رو آد کپ سہن یا برو آخی ایپ ہیا ایس ان کا نور کا آیا ساتھ ان کا ہے نور کا آہا اور, سیدنا اور سیدہ فاطمہ تلظاہرا سلام اللہ وبی والا کے حوالے سے آلات سماتے ہیں نورنتے ن زی نور نور بی رجے نور نو نور کی مت کنیز اللہ ر کی نور کا تو یہ چند آشار امام علی سنت فاض الحما نے بالخصوص یہ جو شیر پڑا تھا شروع میں عظر سے اور دیگر فرصۂ اکرام اور سیدہ فاطمہ جو سلام علیہ کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے اچھا آپ یقین کرو میں سونے لگا لو لگا تھا لیکن آپ کی آواز سن کر نہیں سنا اللہ یہ میری آواز تو نہیں ہے یہ شان صحابہ اور شان عثمان غنی رضی اللہ حوالے سے گفتگو ہے تو یقیناً یہ سننی چاہیے اور یہ سننے سے بھی جو ہے جو ہے وہ یقیناً ہمارے مسئلے حل ہوں گے ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے یعنی آراد کا بہت الحمدللہ سنی نام لیتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا بہت نام لیتے ہیں یہ سارے اولیاء اور علماء اپنی جگہ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ساری امت کے ولی جو دنیا میں آئے اور دنیا سے پردہ گئے اور آج تک جو آئیں گے اور پردہ فرمائیں گے اور قیامت تک جو ہے یہ سارے کے سارے اگر مل بھی جائیں تو ایک صحابی کا مقام نہیں پا سکتے ایک صحابی کا مقام نہیں پا سکتے اچھا ایک صحابی کا مقام نہیں پا سکتے سارے صحابہ مل بھی جائیں ہر کسی کی اپنی اپنی فضیلت ہے لیکن جو ہے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو سب سے افضل جو ہے وہ شخصیت ہے وہ سہید نبو فکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے تو ان کا مقام سب سے افضل سب سے کہ حضور نے فرمایا اس کے بعد سید نمر فاروق اس کے بعد کون سی بات ہے تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو صحابہ جو صحابہ ہیں سب افضل ہیں سب کا اپنا مقام و مرتبہ ہے لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان سے بھی تو جی آپ پوچھیں انشاءاللہ اگر معلوم ہوا تو انشاءاللہ کر دیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ احادیث پڑھنے کی آپ کو سنانے کی جو ہے وہ سعادت, سعادت جو ہے وہ حاصل ہوئی اور آج کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے شہادت کا دن ہے اور اس مبارک ہسی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ کہ کی جو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئی اس حسی کا کیا مقام و مرتبہ جو قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے دراصل میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت لڑتے ہیں تو آپ سبر فرمائیں تو اس کے حوالے سے آپ کسی جو ہے وہ جو عالم دین جو آپ کے قریب ان سے پوچھ لیں, کوئی مشورہ لے لیں ویسے اگر لڑتے ہیں تو آپ جو ہے وہ صبر کریں اور کوشش کریں کہ وہ آپ سے جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوگی جس کی وجہ سے پلان لیں تو آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں تو یہاں کوئی ویسے وہ ایک نی ایم ٹی اوپر ایک روحانی کے نے کھلتی ہے تو وہاں وہ بچے ہوتے ہیں بابا جی وظیفے دیتے ہیں تو پڑھنے کے لیے یہی ہے کہ درو شریف پڑھیں آپ اور قرآن پڑھیں تو اس سے بہتر کیا وظیفہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں جو ہے تو نہیں ہے یا ودود پڑھنے کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ کے نام میں سے اللہ کے ناموں میں سے ہے بہترین وظیفہ تو یہ دروش شریف کا ویڈ اور قرآن پڑھے ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں آج ذرا غور کر کے سارے پہ تھے جتنے بھی بھائی ہیں ویسے بھی جو ہے جو ہے وہ روم کے اندر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن آج خاص دن ہے خاص جو ہے وہ ہستی کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے تو تھوڑا سا موت چینج ہونا چاہیے اور سب کو جو ہے وہ زبان اللہ پھاڑ پھار لکھنی چاہیے جا کر بیٹھے چلے آج سن رہے ہیں یقیناً ان کے صدقے ہمارے پکڑے ہوئے کام بھی جو ہے وہ سبر جائیں گے تو بے شک ان کی گواہی قرآن کا کیا دے گا ان کی گواہی تو جو ہے وہ بھائی ان کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو موجن بھائی وہ زور فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں ہیں دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پر ہوں گے جب فتنا ہوگا تو یہ حق پر ہوں گے تو کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اللہ کبیرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ صبح کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نوں نے ہمیں فرمایا بے شک میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ رات خواب میں نے دیکھا حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے گزشتہ رات کو نبی کریم علیم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آج ہمارے پاس روزہ افطار کرو بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ کی کی حالت روزہ کی حالت میں صبح کی اور جو ہے وہ روز انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اللہ یعنی یہاں سے کیا ہوتا چلا اس حدیث ہے کہ آپ روزے کی حالت میں تھے کہ جب انہیں شہید کیا گیا اور اس کے حوالے سے فرمایا گیا حاضی ان صحیح السناد امام حاکم نے یہ نقل کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کی اسناد بھی صحیح ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عثمان اصبح فحدث فقال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في المنامي ليله فقال يا عثمان افتدر اندى فاصبح عثمان صائما فقتل من يومه رضی اللہ تعالی عنہ رواه الحاكم وقال الحاكم هذا حديث صحیح الاسناد تو اس سے یہ پتا چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ روزہ کی حالت میں تھے اور پھر جس طریقے سے سیدہ عثمان شہید کیا گیا اور یہاں سے یہ کس فتنے سے یہ شہید ہوئے کسی کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس فتنے کی وجہ سے شہید ہوئے وہ کون سا فطقہ ہے جو آج بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ جس کی وجہ سے اور جس اس فرقے کے بانیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی شہید ہوئے تھے کوفی سے مراد آپ کی کیا شیعہ بالکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کیا نا اور ان کے خلاف جو یہ سارے ان کی حکومت کے دور جو مثال جو ہے نا وہ پیش ہوئے جواد بھائی تو یہ جو ہے وہ عبداللہ بن صبا جو ایک یہودی تھا ہی وہ ایک یہودی تھا اور اس نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسائل پیش کیے مسائل بے شمار ایسی بات طرح طرح کی, کی لوگوں کے اندر مشہور کی کہ بھائی یہ تو اپنے ہی رشتے کو جو ہے وہ نواز رہے ہر کچھ اپنی رشتے کو نواز جو ہے وہ دے رہے وغیرہ وغیرہ ساری جو وہ گورنرشپ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ صرف اپنی جو ہے رشتہ داروں کو قاری کو دے رہے ہیں تو یہ بات جو ہے عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے اس نے یہ بات مشہور کی اور یہ جو ہے بعد میں بلکہ یہ سب سے پہلا جو ہے شیوں کا بانی تھا کہ جس نے یہ شیعہ فرقہ شروع کیا اور یہ جتنی بھی آج کل جو شیعوں کے شعر ہیں اور شیعوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں جتنی بھی ہیں جو آج کل ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ شروع کرنے والا بھی عبداللہ بن صبا تھا جیسے کہ ماتم اور تکیا اور اسی طریقے سے ماتم اور تکیا اور اسی طریقے سے دیگر جو شیوں کے بنیادی عقائد ہیں نا موتا ہو گیا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عبداللہ بن صبا نے شروع کی اور عبداللہ بن سبا کی وجہ سے یہ جو جنگیں ہوئی آپس میں پھر میں عدل جسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو جب یہ شہید ہوئے تو اس کے بعد جو جنگیں ہوئی اور یہ جتنی بھی جو ہے وہ لڑائیاں ہوئی آپس میں صحابہ کی تو یہ ساری شروع کرنے والا بھی عبداللہ بن سبا اور یہی فرقہ تھا اور جس طریقے سے جس غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے آپ گھر کے اندر تھے تو آپ جو ہے وہ گھر کے جو ہے وہ اپنے گھر کی کھڑکی کے قریب جو ہے وہ گئے اور ان سب لوگوں کے سامنے انہوں نے مختصر سا بیان بھی کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ مجھے جانتے نہیں ہو میں وہ ہوں کہ جس نے وہ رومی کا وہ جو ہے وہ خریدا کہ جس کے حوالے سے حضور نے کہا کہ یہ جو یہودی سے جو خریدے گا مسلمانوں کے لیے اسے میں جنت دیتا ہوں جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے گفتگو رہی ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں وہ ہوں جس نے میں جو ہے وہ ہوں کہ جس نے وہ خریدا اور اسی طریقے سے ساری جتنی بھی باتیں اشرف مبشرہ میں سے ہوں میں وہ ہوں کی جس کی جو ہے وہ نکاح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبی ہیں جو ساری باتیں حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ نے پیش کی لیکن وہ ظاہر ہے وہ نام نہاد مسلمان وہی جو ہے نام نہاد مسلمان تو وہ ہی نام کے ہی تھے تو انہوں نے جو ہے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا بڑی بے, بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیا لیکن دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ دو شمال صحابہ جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی عثمانس کے, کے لیے ان کے دفاع کے لیے موجود تھے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت روایات میں یہاں تک آتا ہے تو مجھے آپ سے جانتے ہی ہوں گے کہ انہوں نے امام حسن کو جو ہے وہ اور ان کے لیے جو ہے ان کے دفاع کے لیے بھی جو ہے وہ رکھا لیکن وہ بنوائی جو ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید کیا وہ دوسرے رستے سے آئے تو بعد میں یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے جو ہے انہیں جرکا بھی حضرت امام حسین کو اور حضرت امام حسین کو اور یہ جو شیعہ بھی مانتے شیعہ ذاکر بھی مانتے تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اتنے صحابہ بھی تھے ان کے ڈیفینس کے لیے ٹھیک ہے ان کے, د... ان کے دفاع کے لیے تو شہید بھی ہو گئے. وہ... لیکن حضرت عثمانے اور وہ. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کے اندر جو ہے وہ خون خراب میری ذات کی وجہ سے <laughs> میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ تل منورہ کے اندر خون خرابہ یعنی اپنی جان دے دی اپنی جان بھی جو ہے وہ قربانی یعنی اپنے آپ کو قربان کر دیا لیکن نبی کریم علیہ السلاۃسلام کے شہر کے اندر خون خرابہ جو ہے ان کو برداشت نہیں تھا تو یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں جلیل و قدر جو ہے وہ عظیم ہستیاں ہیں تو ان کا کیا مقام بڑی ہی بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی وہ لوگ جو ان کی شان میں وہ صاحی کرتے ہیں ایک ویسے ہی فضول قسم کی تاریخی کہانیوں بھی ہو کی وجہ سے سٹوریز کی وجہ سے جس کی عظمت کی گواہی جو ہے وہ نفریم علیہ اثرات السلام دیں اور اللہ کا قرآن دے تو ہم جو ہے وہ دیکھنا چاہیے نہ کہ تاریخی کتاب کے فلانے نے لکھا فلانے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا وہ اس کا مامو وہاں سے جا رہا تھا تو وہ جو ہے وہاں سے وہ کوک پیتا پیتا جو ہے وہ دوسری دکان کی طرف گیا تھا وہاں چپس کھا رہا تھا تو وہاں سے وہاں پھر یہ ہوا اور پھر وہ ہوا یعنی اس قسم کی بکواس فضول قسم کی کہانی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے سامنے قرآن ہے ہر چیز جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے حوالے سے دیکھیں جب علیہ سلاۃ اسلام کے ارشاد کے حوالے سے دیکھیں اور جو جواد بھائی اس کے مطابق ہو وہی وہ ہم مانیں گے اور جو اس سے تکرائے گی وہ ہم نہیں مانیں گے کل بھی پڑے تھے امام فاضف رحمت کے بھائی سوہن امام حسن رضا خان علی رحمت الرحمان رحمان کی دو شعر پڑھے تھے سعیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے آج بھی میں وہ دو شعر پڑتے چاہتا ہوں اور دعا ہے کہ جو گفتگو کی, کی, کی, کی گئی اللہ پاک ہمیں اس کو جو ہے وہ نظر اس پر رکھتے ہوئے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ جو ہے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی عطا فرمائے اور ہم, پاک اور ہم ان کی جو ہے وہ سیرت جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنانا شروع کر دیں عام العالمین دو شہر پڑھ کے سید عثمان غنی رضی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ پڑھ کر انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا جو اعلیٰ کے بائی شیخ شاہد سخن امام حسن رضا خان علیہ الرحمت والرحمان دو تو بڑی ایک منقبت ہے تو میں صرف دو شعر پڑھنے کی اجازت میں چاہتا ہوں کچھ اپ لوگوں کی گفتگو اب سنوں گا انشاءاللہ تو بھائی کے بڑی دیر سے انتظار میں تھے لیکن میرے خیال سے میں نے آدھے گھنٹے سے اوپر گفتگو کرن دی تو وہ اب سو بھی گئے ہوں گے تو اب عثمان آئی بھائی ائیں گے تو ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ جگہ سے جو ہے وہ اور اپنی اپنی جو ہے وہ اپنے اپنے تائن سے گفتگو کرے حضرت امام حسن الحان علیہ رحمت فرماتے ہیں اپنے مشہور زمانہ اپنی منقبت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کیا ہے اللہ سے کیا پیار ہے اس می گنی کا اللہ سے کیا می غنی کا محبوبے خدا یار ہے می غنی بو بھے خدا رس ماں نے گنی کا اللہ سے کیا پیار ہے اور کس گرل بازار ہے منی گنی کس گنی بازارے عثم گنی کا اللہ بھی خریدار ہے اس می گلی کا اللہ بھی خریدار ہے اس گنی کا محبوبے خدا یار اسماں گنی کا محبوبے خدا یار اللہ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اللہ پاک ہمیں ان کی صحت اور سنت پر عمل کرنے کی توحفی اور ان کے صدقے ہمارے کبیروں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں مشکلات ہیں اللہ پاک انہیں ان کے صدقے سیدنا عثمان غنی لدی اللہ تعالیٰ کے صدقے اور وسیلے سے جو ہے وہ جو ہے فرمائے اور جو ہے وہ ہماری مشکلوں کو جو ہے وہ دور فرمائے جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ